رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ہماری گزشتہ ہفتے کی دونوں نشستیں سورت العصر کے بارے میں بھی اور اس منتخب نصاب کے بارے میں بھی جس کا سلسلہ وار اب بصر نو شروع ہوا ہے ان دونوں سے متعلق کچھ تمہیدی گفتگووں پر مشتمل تھیں اس لیے کہ ایک طرف مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس کی تدریجن تکمیل کن مراحل میں ہوئی ہے اور اب جو اس کی تکمیلی صورت ہے اس کے جو چھ حصے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے یہ باتیں بھی بیان ہونی ضروری تھیں اور ہو گئی ہیں الحمدللہ مزید برآں اسی تمہیدی گفتگو کا اہم حصہ یہ بھی تھا کہ میرے فہم قرآن کے چار سورسز یا چار ماخذ کیا ہیں یا بال دیگر میرے فکر قرآنی کے چار ڈائمنشنز یا چار آراز و ابعاد کیا ہیں اس کے ضمن میں بھی خاصی مفصل گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے لیکن اس کے ذمن میں بھی مجھے ایک چند باتیں مزید ارض کرنی ہے ایک یہ کہ اگر کوئی شخص چاہے تو میرے اس بیان پر یہ پھپتی چست کر سکتا ہے کہ یہ میرے علم و فہم قرانی کا حدود اربعہ ہے گویا کہ یہ لمٹس ہیں اور یہی حدود ہیں کہ جن کے اندر میرا یہ سارا فکر اور میری یہ ساری سوچ جو ہے پرانے مجید کی وہ محدود ہے بہرحال کو استند کرنا چاہے تو اسے اختیار حاصل ہے لیکن میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں اس بنا پر کہ سامعین کے لیے بھی اور جو بھی میری چیزیں سن رہے ہیں یا میری بعض چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے سامنے صراحت کے ساتھ ذکر کر دوں کہ میرے سورسز اساسی اور بنیادی کون کون سے اس اعتبار سے اصلنگ وہ میرے چار سورسز ہیں اور نتیجتا وہ چار ڈائمنشنز ہیں آراز و آباد ہیں اس کے ذمن میں آج جو اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بس میری سوچ یا میری فکر ان چار چیزوں تک محدود ہے اگرچہ ان کے ذمن میں بھی ایک صنعت لفظی ہے جو میری تباد نہیں ہے در حقیقت خدا داد ہے اللہ تعالی کی طرف سے صورت ایسی پیدا ہو گئی کہ میرے فکر قرانی کے یہ چار آباد ہیں اور جو چار سورسز ہیں ان میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو ابوین شامل ہیں ابوالکلام اور ابوالعلیٰ ان دونوں ابوین کا جو فکر قرآن ہے اس میں تحریکیت ہے انقلابیت ہے دعوت کا غلغلہ ہے انقلاب کا انداز ہے پھر دو ہی عن ہیں مولانا فراہی رحمہ اللہ اور مولانا امین صلاحی ان دو حضرات سے جو تدبر قرآن کا سلسلہ اور فکر قرانی کا ایک نیا سوتا شروع ہوا ہے اس میں نظم قرآن ربط آیات بالآیات ربط سور پھر یہ کہ خصوصی اسادیب قرآن حکیم کے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے پھر دو ڈاکٹرین ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیان فکر قرآنی کا فلسفے کے ساتھ تعلق نفیل بھی اس باتن بھی جدید فلسفے کے کون سے حصے صحیح ہیں جن کا قرآن مجید کے ساتھ جن کی کمپیٹیبلٹی ہے جن میں توافق پیدا ہو سکتا ہے کون سے حصے بنیادی طور پر غلط ہیں جو انکمپیٹیبل ہے جن کا قرآن مجید کی حکمت کے ساتھ اس کے فلسفے کے ساتھ اس کی ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسی طرح جدید سائنس سے جو اکتشافات ہیں یا یہ کہ ان کی بنیاد پر جو نظریات وجود میں آئے ہیں ان کی بھی تحلیل اور تجزیہ کہ ان کا کتنا حصہ صحیح ہے عزرو قرآن اور کتنا حصہ غلط ہے اور گمراہی پر مبنی ہے ان دونوں چیزوں کے ذمن میں جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ دو ڈاکٹرس ہیں ڈاکٹرین ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر افی الدین مرحوم اور چوتھی میری سورس یہ دو شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ان دونوں سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ ایک اسلاف کے ساتھ تعلق اسلاف کی خوشبو جسے میں نے پچھلی برتباش کیا تھا اور دوسرے تصوف کی چاشنی یعنی ایمان کے وہ ثمرات جو انسان کے باطن میں ظہور پذیر ہوتے ہیں توکل ہے راضی برضائے رب رہنا ہے تسلیم و رضا کی کیفیت ہے محبت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت ایمان ہی کے ثمارات باطنی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کسی فقہ کی کتاب میں زیر بحث نہیں آئیں گے اس لیے کہ ان کا تعلق بات نہیں کیفیات کے ساتھ ہے اور ان کو عام طور پر ہمارے ہاں ان کا جو عنوان ہے وہ تصوف قرار دے دیا گیا ہے بعض حضرات کو اس عنوان سے الرجی ہے میں بھی اس عنوان کو وہ صحیح عنوان نہیں سمجھتا اس لیے کہ تصوف کا لفظ مجہول النصب لفظ ہے نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے یہ تو صحیح بات ہے لیکن اس سے مزید برا یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس لفظ سے بنا ہے اس لیے کہ عربی قواعد کی روح سے اس کا مادہ سوف بن سکتا ہے سفا نہیں بن سکتا اور ایک خیال یہ ہے کہ در حقیقت یہ یونانی لفظ سوفی صوفی آپ کو معلوم ہے فائلوسوفی فلوسفی جسے ہم کہتے ہیں وہ سوفی ہے صوفی در حقیقت حکمت کے لیے آتا ہے سوفی یا فلاسفی کیا ہے وہ حکمت جو منطق پر مبنی ہے سوفی وہ حکمت کے جو مذہب پر مبنی ہے تو میرا بھی گمان غالب یہ ہے کہ در حقیقت یہ صوفی یہ سے در حقیقت یہ لفظ بنا ہے اور اس نے تصوف کی شکل اختیار کی اس لیے کہ ہمارے صوفیہ کا ایک بڑا دلچسپی کا میدان معرفت اور علم الحقائق اس اعتبار سے اس کے ڈانڈے جو ہے تھیوسفی کے ساتھ جڑ جائے بہرحال یہ ایک صنعت نفسی یہ ہے جیسا میں نے ارس کیا یہ چار سورسز یہ چار آباد اس میں دو ابوین دو ہیین دو دکترین اور دو شیخین شامل ہیں لیکن یہ کہ بہرحال اس پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے اس میں مثلاً ایک یہ ہے کہ میرا مزاج فلسفیانہ ہے چاہے میں فلسفے کا طالب علم کبھی نہیں رہا میرا ذہن منطقی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے تحدیثن لننے یہ عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں میرا مزاج فلسفیانہ ہے میرا ذہن منطقی ہے چاہے میں نے منطق نہ قدیم پڑھی ہے نہ جدید پڑھی ہے میں منطق کا کبھی طالب علم نہیں رہا پھر اللہ نے خاص میرے لیے بندوبست کیا سائنس کی تعلیم ذرا اندازہ کیجیے اور سائنس کی تعلیم بھی میڈیکل کی حالانکہ جیسا کہ بعد میں ثابت ہو گیا یہ پروفیشن مجھے اختیار نہیں کرنا تھا اللہ کے علم میں تھا کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے تو باہر نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے اس تعلیم میں سے گزارا ہے اس لیے کہ جیسے کہ ڈاکٹر رفیع مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ سائنس کے بھی دو حصے ہیں سائنس آف دی ڈیڈ میٹر فزکس کیمسٹری جیولوجی وغیرہ وغیرہ یہ جتنی شاخیں ہیں ایسٹرانی یہ سب کے سب بحث کرتی ہیں سائنس آف دی ڈیڈ میٹر سے لیکن دوسرا سائنس کا شعبہ ہے سائنس آف دی لونگ میٹر زلوجی باٹنی اور بایولوجی جسے ہم مجبوری طور پر کہتے ہیں امریاولوجی یہ مختلف شاخیں یہ در اور اب جو جینیٹکس جس انتہا کو چھو رہا ہے یہ علم یہ سب ہے سائنس آف دی، لیونگ میٹر تو اللہ تعالی نے ان کے اصول اور مبادی کے حصول کا ایک سبب بنا دیا جو میرا تعلیم کا زمانہ گزرا ہے سات سال کا ایف ایس سی کے دو سال گورنمنٹ کالج لاہور میں پھر ایم بی ایس کے پانچ سال میڈیکل کالج لاہور میں اس سے یہ ہے کہ ایک اسپیکٹرم جو ہے ذہن کے اندر سائنس کی تعلیم کے اعتبار سے بھی مکمل بنا ہے اس پر الحمدللہ میرے غور و فکر کا اضافہ ہے سوچ بچار ہے اور یہ بھی اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے اس کو پھر میں تحدیث لینے معرض کر رہا ہوں کہ مختلف چیزوں کو جمع کر کے ان کی تعلیف ان کے مابین ربط قائم کرنے کی ایک صلاحیت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے اس ضمن میں خاص طور پہ میں تذکرہ کر لوں میں نے اس لیے کہ شاید اس سے پہلے ذکر بھی کیا ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کا ان کا مطالعہ جو ہے بہت مسیح تھا ساری عمر مطالعہ کیا آخری وقت تک وہ طالب علم رہے ساری عمر شادی نہیں کی تو کوئی کھکھیر تھا نہیں کوئی اور مصروفیات تھی نہیں پڑھنا اور لکھنا لیکن ان کے مطالعے کے بارے میں میرا جب ان سے کافی ربط رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کے ذہن کے مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ خانے بنے ہوئے ایک چیز ان کے ہاں مثلاً فلسفہ ہے تو فلسفے کے اعتبار سے اس کا سلسلہ قائم ہے اور اس میں وہ ان نتائج تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جو بالکل متضاد ہیں ان نتائج سے کہ جو مذہب کے خانے میں ان کے ذہن میں کھانا علیحدہ ہے وہ مذہب کا ہے اس کی روح سے وہ کچھ اور مان رہے ہیں فلسفے کی روح سے وہ کچھ اور مان رہے ہیں اسی طریقے سے ان کے ہاں تاریخ اور خاص طور پر تاریخ مذاہب کمپیریٹو اسٹڈی اس کے اعتبار سے ایک علیحدہ خانہ ہے تصوف ان کے مطالعے کا ایک علیحدہ مضمون تھا اس کا علیحدہ خانہ ہے لیکن ان میں جب وہ تعلیف وہ نہیں کر سکے تھے اور یہ وہ بات تھی کہ جو براہ راست میں نے ان سے کہ انہوں نے تسلیم کیا چنانچہ جب وہ ایک موضوع پر گفتگو کرتے تھے تو وہ ایک سٹریٹ لائن میں بڑھتے ہوئے ایک انتہا کو پہنچ جاتے تھے اور پھر دوسرے میدان میں گفتگو کرتے تھے تو پھر وہ ایک سٹریٹ لائن میں بڑھتے ہوئے بالکل دوسری انتہا کو پہنچ جاتے تھے تو ان کے یہاں مطالعے کا یوں سمجھیے کہ وہ سب تو تھی اور بہت, بہت وسیع تھا مطالعہ لیکن یہ کہ اس میں تعلیف نہیں تھی انہوں نے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں کوئی آخری اپنے سارے مطالعے کا حاصل مرتب نہیں کیا تھا بہرحال اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ورز کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ یہ مختلف سورسز سے جو کچھ مجھے ملا پھر یہ کہ فلسفیانہ مزاج منطقی ذہن اور سائنس کی تعلیم سے جو کچھ مجھے مزید حاصل ہوا میں نے اب فکر قرآنی کو مرتب شکل دی ہے مجھے حفیظ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کیا پابند نئے نالے کو میں نے یہ درز خاص ہے ایجاد میری تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا اور ان چیزوں کو میں نے مرتب کیا ہے اور یہ گویا کہ میرے اس فکر پرانی کے چار سورسز ہیں جن پر کہ میرے اپنے غور و فکر سے اضافہ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے پچھلی دو نشستوں میں ایک تو یہ کہ سورت العصر کی ترکیب نہوی یا تحلیل کلام یا تجزیہ عبارت کا معاملہ مکمل کیا اور اس کے ضمن میں مجھے کسی اضافے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی پھر میں نے ارض کیا تھا کہ فہم قرآن کے اگرچہ یوں تو بے انتہا اور لا تعداد مدارج ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالی نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں اتنے ہی مختلف مزاج بھی ہیں اتنے ہی لوگوں کی مزاجی ساخت جو ہے وہ مختلف ہے اسی طرح سے لیول آف کانشسنیس شعور کی سطح بھی اتنی ہی مختلف ہے اس اعتبار سے فہم قرآن کے بھی اتنے ہی درجے ہوں گے لیکن یہ کہ اس کی قرآن مجید ہی کی رہنمائی میں اس کے دو درجے معین ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر تقسیم کیا جائے ایک ہے تذکر بل اور ایک ہے تدبر قرآن اس پر کچھ گفتگو میں کر چکا ہوں آج صرف ایک تو یہ حوالہ دینا ہے کہ میرا جو کتاب چاہے جو ایک اعتبار سے ہماری پوری تحریک کا نقطہ آغاز بنا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں نے اس میں تذکر بل اور تدبر قرآن کے بارے میں اختصار کے ساتھ جو کچھ لکھ دیا ہے مجھے اب بھی پورا انشرا ہے کہ وہ اس پر حرف آخر ہے اور بہت جامع تحریر ہے میں اس وقت حوالہ صرف اس اعتبار سے دے رہا ہوں کہ جو حضرات بھی اس نئے سلسلہ درس قرآن سے منسلک ہو رہے ہیں وہ میرے اس کتاب سے کا وہ باب جو ہے یعنی قرآن مجید کا فہم اور علم اس کے ذمن میں دو درجے تذکر بل اور تدبر قرآن اس کے ذمن میں جو تفاصیل میں نے وہاں بیان کی ہیں ان کا ضرور مطالعہ کر لیا جائے اور ایک یہ کہ تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے اس میں فطرت انسانی کے اصول و مبادی سے بات کی جاتی ہے اور ظاہر بات ہے فطرت تو ہر انسان میں ہے کلو مولود یورد و الفطرہ نسل انسانی کا ہر بچہ فطرت لے کر آتا ہے چاہے وہ جاہل ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے وہ عالم ہو فاضل ہو حکیم ہو دانا فطرت تو ہے اس میں تو قرآن مجید اصل میں چونکہ اپنے سارے استدلال کی بنیاد فطری جو فطرت کی بدیہیات ہیں مسلمات ہیں وہ چیزیں کہ جن کو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر مانتا ہے اور جانتا ہے اس کی بنیاد پر استدلال کا سارا سلسلہ قائم کیا ہے اس اعتبار سے نہایت آسان کتاب پھر زبان نہایت آسان اس کے لیے جو چیلنجنگ انداز میں قرآن مجید میں صورت القمر میں جو چار مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے در حقیقت یہ اقمام حجت کے لیے ولقر یس سر القرآن علی ذکر فعال میں ذکر کے لیے سبق آموزی کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے بنیادی رہنمائی اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو نہایت آسان بنا دیا ایک اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے تدبر کے اعتبار سے اس کے تقاضے پورے کرنا آسان نہیں اور جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں لام وتناہی ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مطلق ہے جیسے اس کی ذات لامتناہی ہے محدود نہیں ہے لامحدود ہے مقید نہیں ہے مطلق ہے اسی طرح اس کی ہر صفت اس کلام کی کوئی حدود نہیں ہے اس پر کسی کو عبور حاصل نہیں ہو سکتا کوئی شخص اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا اس اعتبار سے تو مشکل ترین کتاب شمار ہوگی لیکن یہ کہ تذکر کے لیے آسان ترین کتاب ہے اب ہم نے سورت العصر پر تذکر کی سطح پر غور کرنا شروع کیا تھا تو میں پھر دوبارہ وہیں سے بات اب شروع کر رہا ہوں کہ تذکر کے اعتبار سے اس پوری سورت کو جو تین آیات پر مشتمل ہے ایک سمپل اسٹیٹمنٹ ایک سادہ بیان کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیے بلکہ یہ کہ لوہے قلب پر نقش کر لیجئے اور اس پر پھر اپنا پوری توجہ کو مرتکز کر دیجئے جیسے کہ فوکس کر دیا جاتا ہے مائکروسکوپ کو اور کچھ دیر کے لیے بھول جائیے قرآن مجید میں اس کے سوا کیا ہے کیا نہیں ہے بھول جائیے کچھ دیر کے لیے ہمارے اعتقادات کیا ہیں عام طور پر ہمارے ہاں کیا چیزیں مانی جاتی ہیں عقائد جو ہیں جن کو ہم عقائد کے نام سے کہتے ہیں اس میں کیا کیا باتیں ہیں ذرا ایک دفعہ یہ در حقیقت اس کا حق ادا کرنے کے لیے کہ اب اسی پر توجہ پورے طور پر مرکوز ہو جائے فوکس کر دیجیے زمانے کی قسم ہے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو بہت سادہ اس لیے کہ تذکر کی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے ابھی اثر اور دہر کا فرق یہ چھوڑ دیجئے سادہ ترین ترجمہ جو ہر شخص کے سامنے آ جائے گا زمانے کی قسم تمام انسان یقیناً تمام انسان بڑے عظیم خسارے اور گاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اچھے کام کیے اور جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وسیعت کی تاکید کی اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی تلقین کی اس سے ایک سمپل سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیے اور اب اس سے کچھ نتائج اخذ کیجئے سب سے پہلا نتیجہ جو اس سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار معین کیا گیا ہے ہر انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی معیار ہے خواب و شعوری طور پر اس نے اختیار کیا ہو اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کامیابی کامرانی آگے بڑھنا زندگی لا حاصل نہ رہے بلکہ یہ کہ اس سے انسان بھرپور طور پر استفادہ کرے جو حاصل کر سکتا ہو کرے جو کامیابی بھی اچیو کر سکتا ہو اچیو کرے تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی معیار چاہے وہ شعوری ہے اور چاہے وہ تحت شعور میں لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے سامنے جو معیارات ہیں اگر ہم اپنے ذہن کا تجزیہ کریں یا جسے ہم کہتے ہیں اپنے غریبانوں میں جھانکیں یا جسے ہم کہتے ہیں اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو معلوم ہوگا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور قائم ہے کہ کامیابی کا معیار ہے روپیہ پیسہ دولت وسائل معیشت کی فراوانی کامیابی کا معیار ہے عزت وجاہت دنیا میں اونچا مقام شہرت نام و نمود اختیار دبدبا ستوت شان یہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے کامیابی کے معیار قرار دیا ہوا جو جس درجے میں ان کو حاصل کر لے اس درجے میں کامیاب جو جس درجے میں ان سے محروم ہے اسی درجے میں ناکام یہ ہے لام و خاص طور پر اس دور میں جبکہ مادہ پرستی کا غلبہ ہے پورا ہمارا جو یہ گلوب ہے قرآ ارضی اس کو ایک خاص فکر نے جو ہے وہ اپنے اندر پوری طریقے سے اس کے اوپر تسلط قائم کر رکھا ہے اور وہ مادہ پرستانہ فکر جو ہے اس کے نتائج یہی ہے کہ یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی کامیابی کے معیارات ہیں اس کے برعکس قرآن کی یہ صورت جو ہمیں بتا رہی ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ کامیابی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق ایمان سے ہے عمل سالے سے ہے تواسب الحق سے ہے تواسب سبر سے یہ بات مظاہر بڑی سادہ ہے لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کو بس مان لینا تسلیم کر لینا آسان ہے لیکن اس پر دل کا ٹھک جانا بہت مشکل ہے اس لیے کہ انسان متاثر ہوتا ہے اپنے ماحول سے دولت و ثروت کے مظاہر دیکھ کر انسان کے آساب میں احتیاط پیدا ہوتا ہے دنیا میں آسائشیں ہیں نام و نمود ہے شہرت ہے حیثیت ہے وجاہت ہے اقتدار ہے دب دبا ہے ان سب سے انسان متاثر ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس پر قائم رہنا جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت مشکل ہے اور اس کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کا اگر تجزیہ کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں ایمان عمل صالح تواسب اللہ اور تواسب صبر تو خا دولت کے انباروں خا قانون کسی دولت جمع ہو گئی اس کے پاس خا دنیاوی اقتدار جو ہے وہ فرعون کسی حکومت اور نمرود کسی حکومت کی صورت میں اس کے ہاتھ میں ہو وہ ناکام ہے خائب ہے خاصر ہے نفی خسر بہت بڑے سارے اور بہت عظیم ناکامی کے ساتھ اس کا واسطہ ہوگا دو چار ہوگا اور اس کے برعکس اگر کسی شخص کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو چاہے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر رہا ہوں چاہے اسے فاقے پڑ رہے چاہے یہ کہ وہ کسی کٹیا میں رہتا ہو یا اس سے بھی آگے بڑھ کر فٹ پاتھ پر سو رہا ہو کوئی اس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو کوئی اسے جانتا نہ ہو کوئی بھی اس سے کوئی تعلق قائم کرنا پسند نہ کرے اصل میں یہ الفاظ ہوئے جو ایک حدیث میں آئے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے اگر وہ کہیں سفارش کرنا چاہے تو ان کی بات سن کر نہ دے کسی محفل میں وہ بار نہ پا سکیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاد رکھتا ہے یہ معیارات ہیں مختلف ان معیارات کے حوالے سے در حقیقت انسان کا ایٹیچیوڈ میر ہوتا ہے اس کی جو جہاد زندگانی جسے ہم کہتے ہیں اس کے جہاد زندگانی کا اس کی تگو دو کا اس کے سی و جوہت کا ایک رخ مہی ہوتا ہے اگر میار یہ قائم ہو جائے ولاس انسان الفیق خسن الزین آمنو عاملس والا وطواس ابلحق وتواس اب <بِالصَّبِّ> یہ چار چیزیں ہیں تو کامیابی ہے چاہے اور کچھ نہ ہو اور یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو ناکامی ہے چاہے اور سب کچھ ہو اس درجے میں اس پر یقین اور اس پر دل کا تھک جانا در حقیقت یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام کیا ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ معمول میں یہ بات شامل تھی کان ال رجولان یہ میں نے اپنے اس کتابچے کے اندر بھی یہ قول نقل کیا ہوا روایت کانر رجولان بن صابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزل تقیہ لمیت افر رکھا حتیہ یقرا عہد آخر صورت العصم سما وسلم و عہد ہم آد حضور کے صحابہ میں سے جب دو کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورت العصر سنا نہیں لیتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو سلام کر کے جنا